اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقشے قلت پر چل رہے ہوں گے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقول المالا کا فلون کبورا وقت اند اللہ انتقول مالا کا فلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آئے مبارکہ جو ہمارا متموعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو یہ آیت نمبر چوبیس جو ہے سورہ توبہ کی اس کو یہاں لگا لیجیے میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم سے نشین کر لیں کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی دنیا کی محبت مال کی محبت رشتے داروں کی اولاد کی بیوی کی اور ان تمام علائد دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبتیں یہی تو راستہ روکتی تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہیں لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے کتنی جامعیت سے فساد و بلاغت کی انتہا ہے اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے اس شعر کے اندر جہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند وہ و وہم و گنا لا الا اللہ گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیون اور ایک ہے مال و دولت دنیا یہاں قرآن مجید نے مال و دولت دنیا کی تین صورتیں رشتہ و پیون میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں پانچ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کا نابا و ابنا و اخوان و کم و ازوا جو کم و وہ طرف تو منہا و تجارت ان تقشا کسا و مساکل و احت علیہمن اللہ و رسولہ و جہاد انفی صبیل فتح ربصوحٹا یاتی اللہ عمر و اللہ یا بال قبل فاصل اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اے لوگوں اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے اور وہ مسکن وہ گھر وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں بڑی پسند ہیں خوب سجایا ہے ان کو اگر یہ چیزیں احب محبوب تر ہے تمہارے نزدیک من اللہ ہے اللہ سے وہ رسول ہی اور اس کی رسول سے وہ جہاد ان فیس اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو حقہ یا کہ اللہ علیہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے و اللہ اللہ یا گل قوم الفاصیم اللہ ایسے فاسکوں کو ہدایت نہیں دیتا نوٹ کیجیے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پانچ بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی وہ اس قال ابوسا نے قوم یا قوم لیما توزون و کتال امون عانی رسول اللہ علیہ فلماضا عزاغ اللہ قلوب اللہ اللہ یا بل قوم الفاصین اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے تعلیم ہدایت کو ہدایت دیتا ہے فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر اپنی بغاوت پر اور معاسیت پر وہ اڑے, اڑے ہوئے ہوں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتنا ختم ہو جائے گا خلق الموت والحیات حیات الملوا کو بہ مخصل یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کے لیے اللہ جبرن ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو گیا تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لینی چاہیے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالیے باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت اولا اور رشتے داروں کی محبت سنبھال ہے یہ رشتہ و پیبند بڑے پیارے الفاظ اقبال نے میں جو استعمال کیے دولت دنیا کی جو ہے یہ مال و دولت دنیا اس کی تین صورتیں مال انسان نے جو جمع کیا ہے جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے اس سے جو بھی یافت ہے وہ مختلف شکل میں اس کا، اس کا جو بھی کیپیٹل ہے اس کا جو سرمایہ ہے اس کے جو ایسٹس ہیں پھر نمبر دو جو بھی کاروبار جمایا ہے محنت سے جمایا ہے بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے اپنی توجہ ہٹاتا ہے تو کاروبار کا معاملہ یہ جو پہ الٹا کرنے لگتا ہے پھر بجائے نفے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اپنے اندر لٹاپین رکھتا ہے انسان کو تو اس کے کسات کا تو اندیشہ ہے بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پہیا جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اب اس کا جو ہے اس کے اندر کساد اور مندے کا اندیشہ تمہیں لاہم رہتا ہے اور آخری شہ انسان مکان بناتا ہے حویلیاں بناتا ہے کوٹیاں بناتا ہے خوب سجاتا ہے آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا یہ پیسے ہی تو تھپے ہوئے ہیں مکانوں کے اوپر پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیس لائے گئے ہیں کہاں کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا ہے بڑا آدمی کو اچھا لگتا ہے وہ چیزیں جو ہے بڑی پسند ہیں محبوب ہیں تو یہ مال و دولت دنیا تین شکلیں اور رشتہ و پیون کو انکان آبا حکم و بنا حکم یہ آٹھ محبت ایک پریڑے میں ڈالیے اللہ کی محبت رسول کی محبت اور یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کر دیں میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے بہت محبت ہے کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کیسے آپ کے دعوے کی نفی کی جا سکتی ہے ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی مقیاس یہ ہے پیمانہ یہ ہے وہ جہاد انفی صبی لے اگر جہاد ہے اللہ کی راہ میں اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف ساتھ نظر آ جائے گی کتنا اشار ہے کتنی محنت ہے کتنا وقت صرف کر رہے ہیں کتنا مال کھپا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے احبا الیکم من اللہ و رسول ہی بس جہاد انفی اصل شہ یہاں جو ہے وہ جہاد ہے اگر اب یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفاع ہو جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاصلوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکھلے گی جب ہم آخری جو سورت ہے سورہ خدیب اس کا مطالعہ کریں گے وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک سورت پر مشتمل ہے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں دو باتیں اور نوٹ کر لیجے۔ کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ جہاد سے اور سورہ صف کی آیت نمبر چار میں بھی لفظ محبت آیا ہے ان اللہ یو ہب النزین یو قاتل افیس ابیل ہی صف کا اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجیے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہوتی ہے آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازمن محبت ہو جائے گی انگریزی کا جو محاورہ ہے لو بگیٹس لو ٹ میٹ بگیٹس ہیٹ میٹ آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے چاہے اوپر سے چا پڑوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سکون سازی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی نفرت جو ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے آپ کے دل میں محبت ہے چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے زیادہ اپنے جذبات کے اظہار کیا آپ کو عادت نہیں ہے آپ کا مزاج نہیں ہے لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے اس کے دل میں بھی لازمن آپ کے لیے محبت پیدا ہو یہ محبت باہمی چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کمرہ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی اس آیت میں آیا جو ابھی یہ میں نے تلاوت کی ان اللہ یوحب الرزین یو کا لون افی سبھی لہی سفن اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر رہ جاتا ہے وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان ہوتی ہے کل ان کل تم تو اللہ فتبی یحب اللہ ہے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ سورا عمران کی آیت نمبر 31 ہے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں والباً میرے ذہن میں اس وقت پورا استحدار نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی ان کن تم توحب اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے اور جو نتیجہ نکلے گا یہ دب اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے راستہ بتایا ستیہ یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی آپ نے پائچا جو ہے وہ ٹکنے سے اوپر کر لیا وضاقٹا جو ہے آپ نے بنا لی آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں آپ کے بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا اتباع رسول ہے اسی طریقے سے فرق کیجیے کہ آپ چمچ نہیں کھانا کھا رہے چمچا استعمال نہیں کر رہے یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے حالانکہ اصل اتباع کیا ہے لقت قان الکلفی رسول اللہ عسفت الحسن میری کتاب اس و رسول اس پر موجود ہے سورہ عذاب کی اس آیت میں وہ کس مقام پر آئی ہے رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وہی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوار رہی ہے کس چیز کی فکر نامنگ رہی ہے کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے ہیں کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا ہے وہ تو دو ہی کام ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد اور قتال اس میں اجتباع کرے نا اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور وسواک اور وضا قطع اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی کہ وہ اصل اتباع موجود ہو لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا ہے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبعی رسول ہیں اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متب رسول کو سمجھ کر اور محبوبیت کمرہ کے مقام پر فائز کرنا یہ ہے سیلف ڈیسیپشن یہ ہے اصل دھوکہ دین داری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے لہذا جب آئے پڑھیں گے فتبنی اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں گی وہ اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلیں وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توقو مات میں تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان سلاتی و نسو کی و ماہیا یا و مماتی لاہ رب میرا سونا میرا جاگنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا میرا، میری رات میرا دن میری صبح میری شام ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے اللہ کے لیے اور اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کے لیے جہاد و کتاب یہ ہے اصل اعتبار اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجئے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے ان اللہ اللہفی صبی لحیح صف فن کان نہ بنیادم مرسوس یہی وجہ ہے کہ وہ آیا مبارکہ لقت کانگ القنفی رسول اللہ عصوت الحسنہ یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ذمن میں غزب احزاب کے ذمن میں سورہ ازاب میں آیت وارد ہوئی وہ ہے اسلسوا محمد رسول اللہ کا ان کے صحابہ کا جو غزب احزاب میں صبر استقامت جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے سورت جو ہے اخبار جو بن گئی تھی خوفناک اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جان فشانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے یہ ہے اصل رسول کا اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول اس لیے کہ ان سے بڑھ تو متبع رسول اور کوئی نہیں محسن کا تو اس اعتبار سے یہ آیا مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجئے یا یو الدین منو حل عد اللہ کم آ تجارت ان تنجی اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید امید معحوم ہے کل ان کا نابا حکم واب نا حکم وحوان حکم واضو طرف تو وہ ان تقشا نہ کسادہ و مساط ان و ترباؤ رہا احب علم اللہ و رسول ہی و جہاد انفی صبیر ہی فترب وسوحتا یا اللہ بے امر و اللہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آئیے اگلی آیت کی طرف وہ تجارت کیا ہے تمول بلّہ و رسول ہی و تجاہدی و انفسم خیر الکم ان تم تالب یہاں پر اگر چیزا استعمال ہوا فیل مظاہرے کا لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان وقت لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر تمہیں علم حاصل ہے فیل مزارہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے یہ کرو گے کلام خبریہ ہے لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں اصل میں فیل امر ہے خبر کی صورت میں یہ کلام انشائیہ ہے فیل امر ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو اگر تمہیں علم حاصل ہے اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ اب یہ فیل امر ہے آپ حکم دے رہے یہ کام کرو یو ول ڈو اٹ یو ول ڈو اٹ یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے تم یہ کرو گے لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی تمہیں یہ کرنا ہوگا یہ تمہارے لیے لازم ہے اس کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں یو ہیو ٹو یہ در حقیقت اگر چھ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے یو لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے فیل امر ہے اور وہ امر بھی تاخیر ہے یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فیلے مزارے جو آیا ہے لیکن یہ کہ مراد اس سے امر ہے ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اور سیاح کو سباق سے بھی دیکھیے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ سباق کیا ہے پچھلی آیت کون سی تھی سباقہ جو پہلے گزر چکی ہے اس میں سوال تھا کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فیل امر ہو وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فیل مزارے کی یا کلام خبریہ کی نہیں اس سے بھی زیادہ قطع ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق ہے جس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے اگلی آئٹ میں یگ فرل کم و یدھ یہ فیل مظاہرے جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ یہ جواب شرط ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہے فیل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتسال امر کرو گے جو حکم تمہیں دیا جا رہا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا گویا کہ یہ بظاہر کلام قبریہ حقیقت میں کلام ان ہے یہ امر ہے بصورت خبر اب آگے چلیے تو مین اب اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا لذین آمنو سے اور یہاں پھر تو مینون اب تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار بل اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی ایمان کا وہ درجہ جو تصدیقم بال آمن تو بللہ ہے کما ہوا بے اسماعی ہے وہ صفات ہی و قبیل تو جمی احکام ہی اقرارم بل لسان تصدیق بال تو یا یوح الینا آمن جو پہلی آیت تھی آیت نمبر دس وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق ہے اور یہاں جو فرمایا جا رہا ایمان لاؤ حقیقی ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے اس سے مراد ہے حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان اور یہ ہے وہ تصدیق الملقل والا مالہ تو منون اب اللہ ور رسول اب اس کی مثال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آئٹ نمبر 15 میں مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے ان نول مومنول لذین عامن بلّہ سمل یرتابو وہاں جو سمل یرتابو کا لفظ بھی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ شک میں نہیں پڑے ایک تو ایمان ہے دعوی ہے یقین کو وہ ایک عقیدہ ہے موروثی عقیدہ ہے اقرار البلسان ہے دل میں خلجان ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے سراب ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان ان نمز مومنظین امن الب اللہ و رسول سلمنم پھر وہ شکتے نہیں پڑے یقین والا ایمان یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا ہے یا الذین عامو سے اور اب ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کے آج نمبر پندرہ میں سمنم یار تابو کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے آ گیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے وہ توجا ہدون افی اللہ بم والم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کھپا اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی ظالکم خیر القم انکم تم تالمور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو اگر تمہارے اندر حقیقی دانش حقیقی فہم حقیقی سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ ختم ہو گیا ہے اگلی نشست میں یہی مضمون ابھی جاری رہے گا بارک اللہ علی ولکم فر القرآن راضیم و نفانی ویا کم بل آیات وزر کی حکیم ان تعلا جاد کریم ملک الروف